بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف فد اللہ قومن کا بعد ایمان اللہ تعالی اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے, کافر ہو گئے یہودی جو ہیں وہ تو حضرت سعید علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے بعد حضرت سعید اللہ عیصی علیہ السلام تشریف لائے جو صاحب شریعت جدیدہ تھے تو انہوں نے عیسی علیہ السلام کا انکار کیا تو یہ کافر ہو گئے کیا ہو گئے کافر ہو گئے جیسے السلام کو ماننا فرق تھا ویسے عیصی علیہ السلام کو ماننا فرق تھا, فر تھا جیسے ان کی شریعت کو ماننا فرق تھا اسی طرح ان کی شریعت کو ماننا فرق تھا تو یہ یہودی جو ہیں یہ حضرت سید اللہ علیہ عیسی علیہ السلام کا انکار کر کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لے کر یہ سارے کافر ہو گئے ٹھیک ہے جی اور ان کے بعد جو نسرانی تھے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کرسچن کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریفہ ہونے کے بعد ان پر فرض اور واجب تھا کہ حضرت عیصی علیہ سادام کا کلمہ چھوڑ کر رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں جی لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ علیہ السطو السلام کو نہیں مانا آکلیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا لہذا یہ آکلیہ اللہ شام کے انکار کی وجہ سے یہ بھی کافر ہو گئے سمجھ آ گیا مسئلہ یہودی تو پیچھے ہی کافر ہو چکے تھے عیصع السلام کا انکار کر کے اور یہ نصرانی جو ہیں یہ عقل عصلیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشا فرمایا کہ فیاد اللہ حکومن کا فروب آدھا یا پھر کوئی وہ بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو مسلمان ہو اسلام چھوڑ جائے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا کی فیا قومن کفر وباد ایمان اہم تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے وہ شاہد ون رسول حقوم و جاہم البینات حالانکہ یہ تو گواہی دیتے تھے کہ اللہ تبارک کے رسول اللہ صاد السلام حق ہیں کہ رسول حق, حق ہے یہودی بھی یہی گواہی دیتے تھے کہ رسول حق ہے پھر انہوں نے انکار کیا عیسی علیہ السلام کا نسلانی بھی یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام رسول رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی عیسی علیہ السلام وہ حق ہیں پھر انہوں نے انکار کیا امام المبی علیہ السلام کا بھائی جب تم نے رسول حق ہونا مان لیا ہے تو پھر تو ہر رسول کو حق ماننا حق ہے نا ہر رسول کو حق ماننا فرض ہے تو پھر موس علیہ السلام کو مان کر کے عیسی علیہ السلام کا انکار اگر عیس علیہ السلام کو مان کر کے امام الانبیاء کا انکار یہ کیا ہوا تم نے تو پھر رسول کو حکم آنا ہی نہیں کسی ایک نبی کا کسی ایک رسول کا کسی آسمانی کتاب میں سے کسی ایک کتاب کا پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت کا انکار ہے پورے قرآن کا انکار ہے ایک کتاب کا انکار پوری کتابوں کا انکار ہے ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے یہودی جو ہے وہ یہ نہ اس خوش فہم ہی مینہ رہے کہ میں موسیٰ حرام کو مانتا ہوں نہیں مانتا موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تو کیا خیال ہے موس علیہ السلام کے بعد انجیل آ رہی ہے انجیل کے بعد قرآن آ رہا ہے اسے نہ مانتا اسلام آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اسلام ہے ہی وہی وہ جو جو ربط کی طرف سے جس جس وقت آئے اسے اس اس وقت ماننا یہ اسلام ہے یہ کیا ہے یہ, کیا ہے؟ یہ اسلام ہے لہٰذا اس نسرانی جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اسلام تھا اس کا انکار کر کے کافر ہوئے نصرانی جو ہیں وہ امام المبی علیہ السلام کے دور میں جو اسلام تھا اس کا انکار کر کے کافر ہوئے لہٰذا یہ دونوں گروہ کیا ہیں یہ کافر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ وہ ان رسول الحکم و جاہم البینات میں کہ حالانکہ یہ تو گواہی دیتے تھے کہ رسول حق ہے وجاحم البینات اور ان کے پاس بینات روشن دلائل بھی آ چکے یعنی یہودی جو ہیں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے نصرانی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ سارا کچھ پڑھ کے اور یہودی اور نصرانی جو آکیہ السلام کے دور میں تھے آکلیہ صاحب السلام کے اندر وہ کمالات نبوت دیکھ کر ختم نبوت کے آثار دیکھ کر بھی دونوں انکاری ہوئے اپنی مادیت کی وجہ سے مال و دولت کی محبت کی وجہ سے اپنے نظرانے اور فنڈ کی سے دونوں منکر وہ امام علیہ کے اللہ فرمایا ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی وہ کیا ہے وہ کار کرے اسلام کا امام الانبیاء علیہ السلام کا نصرانی انکار کرے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ انکار کر کے اور اگر کوئی بعد میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو گوائی دیتا ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام حق ہیں آپ کے تعلیمات حق ہیں اس کے بعد مرتد ہو جائے کافر ہو جائے جی آج تو نعوذ باللہ منزال ہے کہ یہاں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے لہور کا اس کو ہمارا ایک دوست ہے بچہ ہے اس نے اسے کہا کہ سر سید نے ایسے ایسے انکار کیا ہے جنت کا جہنم کا موجزات کا اور بھی بہت ساری چیز رفتالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا اس نے آگے سے وہ مہیب صاحب فرمانے لگے کہنے لگے کہ اس کے پاس علم ہی اتنا تھا اس کا انکار کرنا بنتا تھا بتائیں جی سر سید جو ہے اس نے اس کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں اس نے کیا سے کیا کر دیا ہے ہر چیز کو اپنی عقل کے زور پہ تولتا ہے وہ بندہ اور پورے دین کی جڑیں تک اس نے اس کی ساری جولیں ہلا دی ہیں اس نے پڑھ کے پکڑ کے ساری آپ اسے پڑھ کے آپ تو یعنی کہ ایمان بلّا بھی آپ کا قائم نہیں رہتا جنت کے بارے میں ایسے گھٹی الفاظ استعمال کیے اس نے جہنم تو مانتا ہی نہیں وہ وہ فرشتوں کو نہیں مانتا فرشتوں کو قائل نہیں ہے کہتا کہ بندہ اگر اچھے اخلاق اپنا لے تو وہی فرشتہ ہے اور شیطان کے وجود کا بھی قائل نہیں کہتا کہ بندہ غلط کام کرنا شروع کر دے وہی شیطان ہے یعنی بندے کے پاس حکومت تو وہ صحیح چلا رہا ہو تو وہ فرشتہ ہے اگر اتر جائے تو وہی شیطان ہے اگر وہ کہے کہ میں اب بہت خطرناک بن کے دکھاؤں گا کہتا ہے کہ وہ شیطان بن جاتا ہے <تصفيق> یعنی نہ وہ جنوں کے وجود کا قائل ہے حالانکہ جنوں پر تو پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے سورج جن جن کے نام سے تو اس طرح کر کے بہرحال تو وہ مولوی صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس علم ہی اتنا تھا اس کا انکار کرنا بنتا تھا مطلب کیا ہے بندے کے پاس علم آ گیا ہے تو اب وہ رب تبارک و بتالا کے احکامات کا انکار کرے یہ اس کے بڑے علم ہونے کی نشانی ہے عجیب سوچا ویسے آپ میں سے بھی کوئی بندہ سمجھدار ہے یعنی کہ پڑھ سکتا ہے اس کی کتاب تو دیکھیں اسے تفسیر اٹھا کے دیکھیں ایسے نہیں علماء نے اور یہ صرف یہ نہیں کہ برینوی مکت میں فکر نے اس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں خود دیوبندی مکت میں فکر کے علامہ اشرف علی تھانوی نے خود اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان کی کتابوں سے نکال کے دکھانا میرا کام ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں خود اسے بے دین اور کافر پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے اسے ٹھیک ہے نا جی تو یہ سمجھنے کی بات ہے ذرا بندہ غور کرے ایسے نہیں بندہ ان جناب سر دیکھے بھاگتے رہے نہیں جی بس جو بھی ہو گیا وہ آپ کو کیا پتا مولوی ایسے تنگ نظر ہوتے ہیں تو مولوی آج کے تنگ نظر ہیں اس وقت کے مولویوں کو کیا ہوا تھا اس وقت کے جو علماء تھے انہیں کیا ہوا تھا بتائیں اتنے اتنے علماء نے اس کے جناب کفر پر اس کے مولانا حق حقانی رحمہ اللہ کون بندہ ان کے نام سے واقف نہیں ہے اتنا بڑا مفسر ہے قرآن پاک کا انہوں نے قرآن پاک ایک تفصیل لکھی تھی خاص اسی کے میں اس نے جو تفسیر لکھی تھی اس کی تفسیر القرآن اس کے رد میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اپنی تفصیر حقانی کے نام سے اور آپ اس کا مقدمہ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے تفصیر حقانی کا آپ اکیلا مقدمہ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سر سید جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے اور اسی کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے مولانا عبد الحق حقانی دہلی کے تھے وہ تو ان مسائل میں پڑھتے ہی تھے جو آج مسائل بنے ہوئے ہیں دیوبندی بریل والے پیچھے جا کے دیکھ لو کہیں بھی یہ بندہ سید نہیں ہے اور آج سارے اسے سید لکھ رہے سارے اسے سید لکھ رہے ہیں آج نوزالیوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بھی اسے بزرگ ماننے لگ بریلیوں کا اکثری تت اسے بزرگ ماننے لگ آج سکول میں جہاں بھی جا کے دیکھیں اس کی داڑھی والی تصویر لگی ہوتی ہے اس کے خود آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں لکھا ہے یہ داڑھی کسی نے پوچھا داڑھی آپ نے رکھی ہوئی اتنی بڑی یہ آپ کے تو منہ پہ نہیں صحیح لگتی ہے اس نے کہا مجھے گلٹیاں ہیں وہ چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے اس نے کہا میں نے کون سی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی یعنی کہ وہ ایسے یعنی کہ لبادے میں حضرت تشریف لائے تھے کہ پوری قوم کو پکڑ کے اس راہ پہ ڈال دیا انہوں نے انہیں سمجھ آئے مسئلہ اور خود آپ کی تعلیم کا یہ اثر ہے خود آپ کے ہی تأثرات آپ کے یعنی سر سید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس میں اس نے لکھا ہے اس نے کہا کہ جناب وہ یہ میں نے تو کہا تھا یہ جو پڑھیں گے یہ سمجھدار بنیں گے اس نے کہا جو بھی ہماری کالج سے یونیورسٹی سے سے پڑھ کے جاتے ہیں سارے خچر بنتے جاتے ہیں یہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ حوالہ دکھا سکتا ہوں آپ کو اس نے کہا جو بھی پڑھ کے جا رہے ہیں یہاں سے وہ خچر بن کے جا رہے ہیں یعنی ان کی تعلیم میں شروع دن سے یہی رکھا گیا اور آپ ذرا خود اندازہ لگائیں استاد کی تعظیم اور ادب جتنا انہوں نے ختم کیا کسی اور نے ختم کیا بتائیں جو بچے پڑھنے جاتے نا سکول میں پڑھتے ہیں جس دن مثال کے طور پر وہ سکول آٹھویں تک ہے آٹھویں پڑھ کے باہر نکلیں گے سارے استادوں کی بے اِزتی کر کے آئیں گے وہاں سے میٹرک تک ہے تو میٹرک پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے سارے استادوں کو زلیل کر کے آئیں گے وہاں. کالج میں پڑھتے ہیں جب ان کے سیمسٹر پورے ہوتے ہیں اپنی تعلیم پوری پا لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں تو پھر استاد کی بھی جناب وہ لینی جینی کر دیتے ہیں ساری تب... سب کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں ہے یہیں ایسا یہیں پہ سکول ہے منڈی والے روڈ پہ بچوں نے بتایا وہاں پہ جب بچے اپنا تعلیم پوری کر کے گئے نا جب عمل کرنے کا وقت آیا تعلیم پر علم پر عمل کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے پھر جناب سکول کے سارے پٹھے پکے پکے جو تھے ان کے پر بھی ڈنگے کر دیے سارے ٹیڑھے کر دیے توڑ دیے انہوں نے پھر وہ ماسٹر کا گھر بھی تھا رہا جو پرنسپل ہے وہ بھی بد دماغ ہے اس کے دروازے پہ ماں بہن کی گالیاں لکھ دی انہوں نے کیا تعلیم پائی ہے جس سے پڑھا ہے اسی کے منہ کالا کر دیا پکڑ کے انہوں نے یہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا سچا واقعہ اخبارات میں چھپا تھا کہ پروفیسر نے کسی لڑکی کی بےزتی کر دی تو انہوں نے کیا کیا کہ پاؤڈر ملا دیا اس کے نہانے والے پانی میں صبح کے وقت جب وہ بےچارہ نہایا پروفیسر وہ بھی اور اس کی گھر والی بھی دونوں کے سر سے پورے جسم کے بال ہی اتر گئے انہوں نے کہا لو جی مزے کرو یہ, یہ کس نے سکھایا سارا ہاں جی باہر کھڑے ہو کے بس والے کو پکڑ کے جناب اسے لمبا کر کے لٹا کے مار دینا ان کی ٹھکائی کر دینا یہ کس نے سکھایا بتائیں یہ معاشرے کے اندر یہ اخلاق لا رہے ہیں مولوی بےچارے کو تھوڑا سا لب سخت بول بیٹھے تو ان کی اخلاق والی جو رحص ہے وہ ان کی جہاں پھٹنا پٹنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے اس نے خلق ان کا پیٹ پھاڑتا ہے ان کا مرتے ہیں پھر مولوی صاحب نے اتنی گندی بات کر دی تو یہ تم جو کرتے پھرتے یہ کیا کرتے پھرتے بتا ساٹھ سا ستر, ستر لڑکے کالے سے نکلتے باہر جب آپ گاڑیوں کو پکڑ کے جن, آپ ڈرائیوروں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دینا گاڑیاں توڑ دینی میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ جو پڑھ کے جاتے ہیں پھر جا کے افسر بن کے بیٹھتے ہیں پھر بھی کسائی بن جاتے ہیں یہ پھر لوگوں کے جناب کسی کے بارے میں ان کو حیات تک نہیں ہوتی کسی غریب پر رام کرنی ایک ہی چھری سے سب کو ذبح کیے جا رہے ہیں انہیں سمجھ آ رہا مسئلہ تو یہ بھی ساری کی ساری اسی کی دین ہے آج جو ہم اخلاق کے اخلاق کی گراوٹ کے اس نج پر پہنچے ہم یہ ہمیں ایسے نہیں پہنچایا گیا یہ اس کے پیچھے بڑی کوشش کی ہے نا اگر لاڈ میں کالے کا نظام آپ اس کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں اس نے ایسے نہیں پہنچایا ہمیں بڑی کوشش سے پہنچایا ہے انہیں پتہ تھا کہ یہ جو عوام ہیں یہاں کی برصغیر کی یہ علماء کا ادب کرنے والی ہے استاد کا ادب کرنے والی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جناب کل کو آج ہم نے کوشش کر کے ان کو دور کرنا ہے علماء سے ان کے استاد سے آج وہ ہی ہوا ہے بتائیں جی اج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے سکول بھی پڑھے ہوں گے سارا کچھ کیا ہوگا پڑھنے کے بعد جب وہاں سے آ کبھی کسی ماسٹر کو فون کر کے پوچھا ہے اس کے گھر جا کے اس کا حال یار استاد آپ کیا حال جی بتائیں نہ پوچھا یہ شفقا ساری کس نے کی ہے ہیں بزرگ تو ہمارے جناب وہ کسی سے ایک عکل اسلام کے غلام ہے عقل سام کے سیابی ہیں وہ جناب ہر جمعے کو جمعے کی اذان ہوتی نا ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ وہ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال پر رام فرما ان کی قبر کو منور فرما دے ان کا بیٹا ایک دن پوچھنے لگا جی یہ کیا وجہ ہے آپ ہر جمعے کو جمعے کے وقت حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں نے کہا یار انہوں نے یہ ان عام کے سیابی ہیں ان کے پیچھے میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا oh. ان کے پیچھے میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا امام یازم وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خود فرماتے ہیں آپ کے گھر اور آپ کے استاد کے گھر کے درمیان سات گلیاں پڑتی تھیں کتنی گلیاں تھیں سات. سات گلیاں تھیں فرماتے تھے زندگی ساری میں نے کبھی اپنے گھر میں رہ کر بھی ٹانگیں لمبی نہیں کی استاد کے گھر کی طرف چاہے استاد ہوں نہ ہوں میں نے کبھی ٹانگیں لمبی نہیں کی استاد کے گھر کی طرف بتائیں بیٹا یہاں امام جو ہے نا وہ کیا نام ان کا صاحب ہدایا جنہوں نے ہدایت شریف لکھی ہے انہوں نے ہدایت شریف دو جلدوں میں لکھی تھی ہدایت شریف فق کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ ہدایت شریف دو جلدوں میں لکھی تھی دیکھا تو بڑی ادک ہے بڑی مغلق ہے ان کا ذرا کھول دو انہوں نے ذرا کھولا اسی جلدیں بن گئی کتنی جلدیں بن گئی اسی, اسی جلدیں بن, بن گئی پھر ذہن میں یاری سے خریدے گا کون اس وقت نقل کرتے تھے نقل کون کرے گا پھر انہوں نے اسے چھوٹا کیا دو سے اَسی ہو گئیں سے پھر چھوٹا کیا پھر چار کی انہوں نے وہ چار جلدیں جو ہے وہ بھی نہیں پڑھ پاتے اتنا اہم کام مزے کے بعد حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے آپ پورے درجے میں پوری کلاس میں آپ کند زین تھے اور آپ کے ہی ساتھ پڑھنے والا ایک لڑکا انتہائی ذہین فتین انتہائی یعنی اس کا مبلغ علمی اتنا اونچا تھا کہ استاد خود فخر کیا کرتے تھے ان کے استاد بیمار ہو گئے سننے در غور سے ان کے استاد بیمار ہو گئے اب ہوا یہ کہ باقی جو ہے نا وہ سارے پوچھنے کے لیے آئے استاد کو وہ جو سب سے زیادہ ذہین تھا وہ نہیں آیا بعد میں ٹھیک ہو گئے تو ایک مرتبہ وہ ملنے آیا انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں جب بیمار تھا تب کہاں تھا تو اس نے کہا حضور میری ماں بیمار تھی ماں کی تیمارداری میں مصروف تھا انہوں نے پتا کیا فرمایا استاد نے انہوں نے فرمایا بچہ بات یہ ہے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے تیمارداری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یہ دے گا تجھے کہ تیری عمر لمبی ہوگی ماں کی خدمت کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہوگی یہ حدیشری میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت گزار کے عمر کو پڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا میں تیری عمر لمبی ہوگی جی تم مجھے پوچھنے نہیں آیا میرا حق تھا تجھ پر کہ میں بھی تیرے استاد تھا میں نے تجھے پڑھایا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا اس کی اس کی نقصان تجھے یہ ہوگا تیرے علم سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو تو یہ علامہ مرغی نانی رحمہ اللہ جو ہے نا صاحب ادایا یہ پھر استاد کی خدم کی وجہ سے ایسا کمال پائے انہوں نے تب سے لے کر آج تک جناب ان کی کتاب جو ہے وہ عالم وہ بغیر ہدایہ پڑھے عالم نہیں بن سکتا ہو یہاں تک کہ آل الحدیث جو ہے نا آل الحدیث وہ فک کو نہیں مانتے یعنی کہ فقہ حنفی تو خاص طور پہ ان کو یعنی کہ چڑ ہے نا لیکن باوجود اس کے ان کے مدارس میں بھی یہ کتاب شامل ہے یہ ہدایہ شریف وہ بھی پڑھاتے ہیں ان کے ہاں بھی کوئی عالم نہیں بنتا جب تک یہ ہدایہ کو نہ پڑھ لے تو اتنا بڑا بندہ اتنا بڑا نام پایا اس نے تو وہ صاحب ہدایہ خود کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا وہ جو ہے نا بزرگ جن جن سب سے زیادہ ذہین فطین تھا عالم کہتے ہیں کہ پھر میں جاتا تھا گزرتا تھا تو اس کے پاس سارا دن بے بیٹھا رہتا تھا نہ اس کے پاس کوئی سبق پڑھنے آتا تھا نہ اسے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا کیسے فارغ بیٹھا رہتا تو یہ استاد کا اتنی بڑی چیز ہے آج وہ کہاں ہے یار بتائیں کہاں ہے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا استاد کدب اور احترام یہ سارے کا سارا ختم کیا پوری تہذیب کا بیڑا خر کر دیا پکڑ کے اسی تہذیب فرنگی نے وہ ذلیل خود ایسے نہیں گیا وہ سارا کچھ نظام ان کے حوالے کر کے گیا کہ تم نے میرے روحانی بیٹے بن کے اس کو سنبھالنا ہے تم نے جو مظالم علیہ السلام پر اس وقت انگریز کے دور میں تھے اس سے کئی گنا بڑھ کر آج ہم پر ہو رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں یعنی جتنے مظالم اس وقت انگریز کرتا تھا ہم روٹی تو اتنی بھی تنگ انگریز نے بھی نہیں کی تھی مسلمانوں کی یہاں پہ جتنے ہی انہوں نے کر دی ہے غریب کی روٹی آئے تین لوگ بے چارے خودکشیاں کر رہے دیکھے جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا ان کی سزا کیا ہے آج کوئی بندہ اسلام چھوڑ جائے نا دین کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے کہتے ہیں یار بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے کیا کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے اس کا علم جو ہے نا بہت آگے جا چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ خدائی فیصلہ سنے جی جو دین چھوڑ جائیں اسلام چھوڑ جائیں ان کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے میں علیہم کا اللہ میں ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ, اللہ کی لعنت ہے ان پر کیا ہے اللہ کی ہے ان پر ول اور فرشتوں کی بھی لانتناسم اور سارے لوگوں کی بھی لانت ہے اندازہ لگائیں بھائی ہر وہ بندہ جو دین چھوڑ کے جائے اسلام چھوڑ دے رب بار کو تعالیٰ فرماتا ہے اس پر رب کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اس سارے لوگوں کی بھی لانت ہے یہ دین میرے یہاں الناس جو ہے نا یہ استغراق کا ہے سارے کے سارے لوگوں کی لانت ہے مطلب کیا ہے اب کافر تو اپنے آپ پر لانت نہیں نا بھیجتے مسلمان تو چلو لانت بھیجیں کافروں پر کافر ہم پر لانت ہو اب کافر تو اپنے آپ پر لانت ہی نہ بھیجتے تو رخت بارک و تعالی میں سارے لوگوں کی لانت ہے ان پر وہ کیا اب جو لانت وہ مرتد جو ہے نا جو کہ اسلام چھوڑ چکا ہے اب اس کی بھی لانت اس پر ہے کیوں وہ جب کسی پر لانت بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا رخ بھی اسی پر ہی کرے گا نہیں سمجھ آیا مسئلہ کافر جس پر لانت بھیجیں گے ان کی لانت بھی مڑ کے انہی پہ آئے گی وہ بھی کسی اور بھی نہیں جاتی مسلمانوں کی طرف سے جانے والی لانت بھی انہی پر جاتی ہے بعض اوقات جو بندہ کسی ایسے بندے پر لانت بھیج دیتا ہے غیر مستحق پر تو اس کا رخ بھی ادری ہو جاتا ہے وہ بھی ایسے لوگوں پر لانت جاتی ہے کہ نہیں سمجھ آیا ہاں جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ شیطان لائن ہے لائن کا مطلب لانت ہو گئی اس پر تو وہ صرف شیطان پر ہی لانت نہیں جاتی دنیا جہان کے ہر کافر پر ہے بنسبت ترتیب حصہ بقدر جسہ ہر تک پہنچتی ہے اللہ تبارک رشا فرمایا جی دیکھیں اگلی سزا کیا ہے ان کی یہ تو دنیا میں پہنچی نا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے ملکہ کی بھی لعنت ہے سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے آگے فرمایا ربطار نے خالدین فیحا اسی لانت میں ہمیشہ رہیں گے لا خف عنزاب وم ہم ضرور ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو مولت بنی دی جائے گی اندازہ لگائیں ان کا عذاب بھی ہلکا لا خف کوئی تخفیف نہیں ہوگی ان کے عذاب میں ولا ہم یون اور انہیں مولت بھی نہیں دی جائے گی ہاں ادین تابو ممباد ذال کا واسلہ ہوں ہاں ان میں سے کوئی اگر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے نیک کام شروع کر دے تو بندہ توبہ کر لے اور نیکی نیکی کی طرف آ جائے تو فائن اللہ فور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اللہ اکبر آگے پھر جی ایک کافروں کی قسم بیان کی جا رہی ہے ان الَّذِينَ کَافَرُوا بَعْدَ اِمَانِمْ میں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں سُمَّ ازدادُ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرتد کے لیے کافر کا لفظ بولنا بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین کافر ایمان جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں یہاں پہ اگر کافر مرتد پر کافر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہوتا تو یہاں پہ ان اللین ارتد ہوا تھا لیکن یہاں پہ ان الدینہ کافر ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مرتد جو ہے اسے مرتد بھی کہیں گے اور کافر بھی کہیں گے کافر کہیں گے لگے اس پہ سزا مرتد والی لگے گی کون سی لگے گی مرتد والی لگے گی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا اندی بعد ایمانہم میں وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد مزدادو کفرا پھر ان کا کوفر بڑھتا ہی گیا کوفر ان کا بڑھتا, بڑھتا, بڑھتا ہی گیا اسلام کی دشمنی رسول اللہ السلام کی گستاخیاں بے دینی بے حیائی لوگوں کو جناب کوفر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا یعنی کوفر تو کافر تو ہوا ہے لگن آگے تبلیغ بھی شروع کر دی کوفر کی لوگوں کو بھی کافر کرنے لگا خود مرزائی ہو گیا ہے آگے لوگوں کو بھی مرزائی کر رہا ہے اس کی خواہش ہے کہ میرا خاندان بھی مرضائی ہو جائے میرے محلے والے بھی قادی نہیں ہو جائے پوری, پوری دنیا جائے یہ اس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے بارے میں کفرا پھر ان کا کوفر بڑھتے ہی جائے لن تک بالا تو اللہ تعالیٰ ہر کے دن کی توبہ قبول ہے، نہیں فرمائے گا یہ ذہن میں رہے کہ توبہ تو بڑے سارے آپ ذہن میں یہ خیال وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے خیال آ سکتا ہے بڑے سارے قادیانی ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں رب فرماتا اللہ ان کے توبہ قبول نہیں فرماتا تو مطلب یہ ہے یہاں پر کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو جناب کفر کر چکا ہے مرتد ہو چکا ہے تو مرتد ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرتا پھرتا ہے ارتداد سے توبہ نہیں کر رہا باقی گناہوں سے توبہ کرتا پھرتا ہے جیسے مرزا ہی ہیں مرتد ہو گئے اسلام کو چھوڑ دیا ہے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا ہے اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کریں ان کے توبہ قبول ہے نہیں ہے جب تک کہ قفر کی توبہ قفر سے توبہ, توبہ نہ کرے ارتداد سے توبہ نہ کرے زندیکہ سے توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا بہلا <الدعالون> میں یہی لوگ گمراہ ہیں. یہی لوگ گمراہ ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر گمراہ کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے نا ہلکا لفظ سمجھا جاتا ہے گمراہ جو ہے یہ ہلکا لفظ ہے اور کافر جو ہے یہ بڑا لفظ ہے لیکن یہاں آپ دیکھ لیں مرتد کے لیے رفتبار کو وطار نے گمراہ کا لفظ فرمایا مرتد کے لیے گمراہ, گمراہ, گمراہ, گمراہ, گمراہ کا لفظ فرمایا اور مرتد بھی وہ جو اپنے کفر میں کم ہونے والا نہیں ہے اس کا کفر بڑھتا جا رہا ہے رب ربر آج کا مرتار یہی گمراہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ مرتد کے لیے جیسے کافر کا لفظ بولنا جائز ہے اسی طرح گمراہ کا لفظ بھی بولنا جائز ہے دونوں بور یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تبارک وطار نے ارشاد فرما جی دیکھیں آگے وہ لوگ جو جناب کفر کی حالت میں ہی مر گئے ان کا انجام کار کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا ان اللہ کافروم میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں ایمان کی اہمیت کیسے رب تبارک و واضح فرما رہا ہے کمایا کہ فلیں یقبال من احدہ ملء الارت ضہبم والا وفت دابے کمایا کہ اگر قیامت مت والے دن اس کو پوری زمین جتنا سونا مل جائے پوری زمین جتنا سونا مل جائے تو قیامت والے دن یہ کھڑا ہو کہے گا مولا یہ سونا سارا مجھ سے لے لے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے رفتال نے فرمایا کہ نہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں ایمان کی قیمت کتنی ہے میں کہ ادھر آ صرف اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مدارہ دینا اس بندے کو جب یہ جا رہا ہوگا نا جہنم میں کہے گا مولا کچھ بھی مجھ سے لے لے میں دینے کو تیار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں صرف تجھ سے اتنا مطالبہ کیا تھا ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے صرف اتنا مطالبہ تھا تجھ سے تو وہ تو نے کیوں نہیں پڑھا پھر اے اب دیکھیں نا لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے یار ہے اس کی قیمت آج تو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے جی. چار پیسوں کی خاطر اپنے آپ قادمی قادیانی لکھوا کے باہر چلے جاتے ہیں لیکن یہ پتہ چلے گا کیا مت دن ہے اللہ تعالی نے میں اس وقت جو کافر کفر کے حالت میں مر گئے تو میں کہ ان سے جو ہے وہ میں زمین بھر سونا پوری زمین کتنی ہے یار بتائیں کتنا سونا ہو تو میں والا وہ افتتاب میں اگر فدیہ دینے لگے تو فلاں قبالہ کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا اولا کرم آداب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وبا من نہ ان, ان کے لیے شفاعت ہوگی نہ ان, ان کے کو مددگار ہوگا نہ ہی عذاب سے بچانے والا ہوگا میں سارے کے سارے عذاب میں ادھر پڑ رہیں گے اور اس آخری الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو رد فرما دیا اور بعض جو غالی کلمہ پڑھنے والے نام یاد مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو بخشے ہوئے ہیں ہمیں ہم نے پیر کی بیعت کی ہوئی ہے بس ہم بخشے ہوئے ہیں ایسے سارے لوگوں کے لیے اس میں وحید شدید ہے اللہ تعالی نے ان کے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار ہے نہیں, نہیں, نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا